اور فرون بولا اے درباریو میں تمہارے لیے اپنی سوا کوئی خدا نہ جانتا تو اے حامان میرے لیے گارا پکا کر ایک محل بنا کے شاید میں مسا کے خدا کو جینک آؤں اور بے شک میرے گمان میں تو وہ جھوٹا ہے